دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب یہاں نماز کے دوران صورت فاتذہ ختم ہونے پر مقتبی تمام مقتدی بلند آباز سے آمین کہتے ہیں. پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا بلند آباز سے آمین کہنے کی کیا وجہ ہے اس بارے میں روشنی فرما دیجیے جزاک اللہ خیر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ امام شاہی رحمت کے نزدیک بلند آباز سے کہی جاتی ہے. بن کے نز ہمارے نزدیک آمین کا آہستہ کہنا یہ سنت ہے کیونکہ یہ دعا ہے اور اللہ کریم نے شاخ ہوا کہ دعا جو ہے وہ آہستہ مانگنی چاہیے تو آمین جیسا بخاری میں آیا دعا ہے تو اس لیے آہستہ کہنا ہمارے لیے سنت ہے اور یہی امان اور ابیز کے مطابق صحیح ہے دلائل زیادہ اسی کے جی ہے لہذا اگر آہستہ کہی جائے تب بھی دیکھئے بہت بہتر ہے لیکن وہ چونکہ عرب مالک میں زیادہ تر شوافی یا حنابلہ ہیں تو وہ بلندبا کہتے ہیں تو بلندبا سے کہنے سے بھی نماز بارہ ٹوٹتی نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ آمین کو آہستہ کہا جائے یہ سنت سے ثابت ہے اللہ نے توفیق کو تعاف تو کسی دن انشاءاللہ ان مسائل ہم یعنی کل خلد خلد پر ہم یعنی سکل تھوڑا سا فاتحہ امام پر کیا گیا تھا کسی طریقے سے کبھی رفائی جائن کے بارے میں آمین کے بارے میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں ان شاء کوشش کریں گے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کر